امامنتا بتن فل اللہ, اللہ کلفی کتاب نشتائے زندسر گرجید ان کے بزم کا مگر پلّہ بانے دائے روزی اور قول اللہ نے پائے زید قراری او بزید امانت کے خوزلوں کی ادھا ٹول دی کتاب خکارت اللہ کے وہو اللذی خلق السماوات والغضاء فی ستت ایام وکان عرشو علی المام او خاص اللہ پیدا کری اسمان نظم کام پاندازہ دشپک رضو کی اوو عرشد اللہ تعالی بوبوم لیبلوکم احسن دا چھار کی چکم خیسا ملو کل تم ابڑوسون موتےل کفرو انہ سمین او کتو ہے دیکھل گدام یقیناً تا صبح راپورتہ کی گئے دوبارہ پس سمرگنا خام خاوی بدا کافران ندی دام اگر دروغ دیخکارا ولین اخرنا انہم العذاب ایلا امت معدودت اللہ یقولنما یحبسو او کروسو کمگات دے خلقوں نازاو ترمودے لگے پورے خام خادی بوئی سشی بن کری آزاب در زمونہ علا یوم آیاتیہم لیسا مصروف نانہم وحاقب ام ما کانوں بھی یستازیون خبر شکل شدہ آزاب دی تراشیم نبشی اوڑے درے کے دی دینا اور آگیر بکی دی درہ سزاد آئیش دی ورپورے ٹوکے کیم الْإنسَانَ مِنَّا رحمتًا ثم ها من انه سکو انسان تخبل طرف نہ خاص رحمت بے راکا رحمت داغن یقین دے خام خانومی گ ان کے نہ کا ان کی زخنا ہوگا دین سانکلیف نا چید ترسیم خام خا دے زمانا تو تکلیفات زمان زمان یقیناً دے خام خالوی کہ ان کے اخ پر استائنے کہ ان کی الا الذين صبروا وعمل الصالحات اولئک لهم مغفرۃ وعجر گویہم مگرہ کسان جسبر کڑے بمصیبتوں وانے امرنکینک دا کسان دی لدے دا او دل دے بخشش دے گناہن ذی و صاب دل ویم فلا روی کا شی واہ کے دشی تا تم اور تی دیر دائیں پرسو لو وجن ن شاخل وئیم ولی نشی نازل او خزانہ یا ون نراضی ددس والله على كل کل شکیل یقیناً یرا اور ان کے اللہ تعالی رے پارسی بان ذمہ یقولون نفترا کُفا تو ہریم سلیح مفتریات ادا کوڑتا سو لو رتھ نشانچی ودو منسوتا ہر بلیا سوسو پے وسر سید اللہ پوشا اللہ اللہ اللہ اللہ شردا قرآن فیلم دے مسلے سر چی نیخار دبند تم مسلم آئے تاسوئے خلاس کو ان کی اللہ تعمک نا یری دل حیات دنیا وزینت خوب چکواڑی جون اور ڈبل ڈال دور کو منگا دیتا بددا ملو نو دری دے دنیا کے دیب دنیا کے ہسیاخر ساندی شاخرت کے مگر جان ویتم سونا ما ہا یعملون او بربعات بشی آملنا شری کڑی بدے دنیا کی او عباس دی آغا نور عملنا شری اے قیم افمن لا بینت من ربی ہی ویتلو شاہد من ہو من قبلی کتاب موسیٰ امام ورحمان اے آغا سوک چپ اخکار دلیل با نکلک دے در عبد طرف او مرگر ددسرا شہادت کو ان کے عمدہ اللہ ترف نام او مخنا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و امام و احمد اخاص الب داقسان ایمان روڑیم دا پری کتاب اومفربی من, من الزاب فنار و معدوم آسوب چی کفر کئی پا کتاب د مخالف اردالو نام نور د زی دعا دے دائیم فلا تکو فی مریت من ہوئی انہو الحق من ربک نمک گاتو پشک کی دی کتاب نام یاد دے نیٹے نا یقیدن حق دیستا درف دا طرف نام ولیکن اکسرن آسلا یومنون علا کن دیر دخل کو نا ایمان راوی د زدناد دوی و من ظلم ممن افترا الله کذبا اولای که یرزون علی ربهم اسوق دلوی ظالم نے دائشانہ شی جڑی با اللہ باندې دروم دا کسان و پیشレシ اخبل ربدان شادی کو ان کی ناخل نیچے دروگ وخبل ربان اللہ, اللہ ظالمین خبر شیلت اللہ تعالیٰ رب ظالمان والم يصدون عن سبيل اللہ عوجا هم هم ظالمان چخلک منقی اللہ دلار اور لٹ آئے لار لارا کو گوالے اور داخلک آخرت بانے میں انکار گئی اولائی کا لم یکونو معجزین فی الاغذ وما کان لہو من دون اللہ من اولیاء دا کسان نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذاب ناپریٹو لزمککیم انبی دی لرا دا اللہ نسیوا سوگ مددگاران یضعف لہم العذاب زیادی کی بان دی لرا عذاب وخب وخ حق خلاوان کے شولی پل زانو نام ان اردی نہ پورتوانوی انزین الى ربهم واخبت اصحاب الجنہ یقینا نا کسان چیمانے دعوڑ امرن اکڑین ایک او عجلی کئی دیخ خپل لبتا دا کسان دی جنت والا ہم فیہا خالدون دی باپا جنت کیا میشیم مصل الفریقین کلاما والاسمی والبصیر والسمیر مثال در ادوارو ڈلون مومنانو کافرانو پشانت درندو او دکڑو دے او دلدن کو دوردن کے دے حل یا سویانی آیا برابر دیب صفت کے افلا تذکرون آیا ولی تاسو نسیتنا قبلوائیم ولقد رسلنا نوحاً الى قومی انی لکم نذیر مبین یقیناً لے گلے منگا نو حل السلام قوم داغتا دا پارا یار درک ان کے کار اللہ تابود انی عقاف والم مذاب چبندگی مکو دیچا سی واد اللہ نام یقیناً گم پتاسو درو زے درنا کے نینلام گری بندز انیں نو منگتا اس ساتا بیداری کڑے دام مگر ایک سانو چے پم کے سپکھ الگ دیو تے بیداری کڑے بسرسری نظر او ما نرا لکم علینا من فضل بل نذنکم کاذبین انیں نو منگتا سلہ پم بن سورا والے بلکہ گمان کو بتا سوہ نے درو و ان قال يا ان كنت من ربیم السلام کو آکڑی اللہ تخاص رحمت سپی غمبری رخبل طرف نام لیکن پڑ پادی تا پتا سو بانے وانتم کم کارہون تم لہا کو ہو دا پتا سو پا سیال کے سی بدگنے ویا قومی لا اصلکم علیہ مالا معل زما معلم آن گڑم سا سنا پدی بیان بان حسم نجری نما بدنا مگر زال سر و مانا بار دلام نیمز و شڑ کے مومنان اللام ان نہ ملاقوں ربہم یقینا دی بہ مخامق اخبلام ولا کن اراکم کو منتظل لیکن زینم تاسو قوم چھتا ناپو اے خبری ويا قوم من ينصرنی من اللہ ان تردتهم فلا تذكرون اے قوم آسوک بما بشکی دا لادا زابنا کز اشرم دا مومنان ولی تاسو نسیتنا قبل وائم ولا قول لکم عندي خزائن الله ز نو تا سی ماں سر اختیادے خزانوپ نویگ ولاک انی ملک نو هم ملک ولاکل تزدری آم لوتی خیران انوئ لائک سانوپارکیم چپکی گنی ساسو سرگیم تشریب ورن کی اللہ دیتا ہے اس فیدہ اللہ اعلم بما فی انفسیم انی زل من الظالمین اللہ خپوئے دے پاغیچ دے پزنوں کی سیم یقیناً زبد اوخ کے خام خاد ظالمان و نیم قالو یا نوح قد جادلتنا فاکسرت جدا لنا تا سر بما دو لینا کھینتا ہوں مر جگڑکڑا ڈیرکتا فاتھی نتا محضرکیاتی انتم بمعجزین وہ نو حل السلام یقین روڑی بتاؤ اللہ تعالیٰ کو غالیم ہونے تاسو بچکین ان ان انکان اللہ اور ان نفا نگر کی تاستم خیر خواہم کس اراد مکم چست خیر لڈوم کل چل تلاڑی سے رب کوئی تاسو اختیار من رب دے و تب تاسو پیشی کے افتران ام ام آئے داخل گئی دائت فلے نترائیں تو بریجمو تو جوکڑی نا بان ب گنا زمان پریم داغ ن چاہ گولا نوہ نومی گلا مدا م اوہ رو لے گلی شو حل سلام تا یقینی نوڑیستم نام کانو شیمراڑ فلا تبت نکی آ پاکی وسائل فلک نام واح خاطبنی فلم ان جوڑا کھچتے زم گا پستر گو زم گا پویم اور ظالمانو مکوام آسرا پوار ددے ظالمان کے یقیناً دیبان فیصلہ کر کے مروال ہی ملومن قومی ہی سقیرومن او جوړو لاغ کیشتا ہے نوار وقت شراتیر بشو بابانی سغٹان دقوم داغم مسخری بے بابوری کولیم قال ان تسخرون منہ فین آ نسخرون منکم کما تسخرون آہو ارتو ایک تاسو مسخری کوئیم بسیوس یقیناً مسخری بہو کو منگتاو سرام لگا سنگشت تاسو مسخرے کوئیم فسوفہ عذاب عزاب نظر تاستوبت شراضی تعاب سے شرمندگی ہے بطنیام اور عظیب و بابا نے عذاب میں شبا خرت گیم ترپورے شکلائے او خی دنو رو رک بلی کشار کسم جوڑے واحل کا إلا من سب کامن سادا چانا چکی فیصل پاک بانزاب اوار کا سوکھ امان راوڑی و منہ علا کلیم اور امان نو راوڑ دامر کر تیا کی مگر لگ گسانو بری کشت کینم دلہ ددی روان یقیناً رب زماں خام خا بخن کم کے رحم گون کے فی موجن کل جبال روانو پری بانے چپوکی چانت گورنم و نا دانو نبیلیا بنکمان آواز ورک علیہ السلام او پیو پٹڑا پیو زی کیو لاڑ اے زویا سورش ممسرہ ولا تکمال کافرین امکہ گاد کافرانو مرگرین قال صعابی الہ جبلی یاسمونی من المان ویلاغو الزردے پنائی باصل کم یو غرطا بجبو ساتھی مال ردو بونان قال لعاصم اليوم من نمر اللہ اللہ, اللہ من او علسلام نشت بچ کے تن کے نند اللہ رگر اصوک شرح پکڑی اللہ وہ حالا بین بینکان اور کی چپا نشو دور شو وکیل یا سما اخلاش اللہ پورکڑ دری, دری کارو برابر شو کشت بجو دی گربانے وقيل بعدا للقوم الظالمين وويلشو حلاكت ده ده پارد قوم ظالمانون ونادانوه ربه فقال رب نبني من اهليم اوازور كانو علیه السلام محبا اللبتا ويل ربع خنان زماد ازویق زماد آهل نليم ویت کل کو فیصل کا ریستاحلائ نس بت انمل عمل یقینندے خا دمل دے چی لائے دبش کے فلات مل سل کبھی سوالم کو ماسی تالر پائے بان سیل ان کا منل جا بچ ساتم دینا چیت جال کن گنا قال رب إني يعوز بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلن والسلام عربان يقينن فنائي وعن فتأسرا ددي نجد السؤالكم مستعاند ما لرد عالم وإلا تغفر لي وترحمنيكم من الخاسرين وقت زبشم تا کیلیا نو سلامک تینشوینوا کلام سر جترف نکت نو سر پا و ممیمت نو داچانچتا سر سن متم سومی چھتیل دیا برسی ترفنا دام چوری دار خبرو دب نہ می تا تم ل محت کومی کبلیم تو پری بانے تو نسلا کو محکیم فیلاقت متین سبرک ویل ناخا دودا علے گلے یا قوم اللہ اغویل قوما بندگی اللہ لاس گے نش تاس لڑائے مددگار اللہ سیوان ان تم علام مفترون نے تاسو مگر درو جیے نجری لالی فتورنی فلاخلون زماں مزدوری مگر کاغذات پیدا نکارنا ل سخرب کم سما دخ پلب نام بیاغت تو آل کم مدر بابا رانی نہ پتا سبانے پرلب سی وق بخ وم کن نیلا کم اضیاتی بتاسرا تاقت نور تاقت ساؤ سرام ولا دے تاسو جرم کارک ان کی نیو ومانہ بھی تاریخی نام کے حا تاحم لار دلی ناویم نو نہیں و نئی امگا پری خود ان کی نقل ترا کبا دو مگر بس دبران سول تا تا بال مددگاران گنگا سمرجنا تکلیف مغنوائی استعب و بارک مگر دا خبران چھ رسول کریتا تا باز مددگاران زمگا پس تکلیف قال انی اشہد اللہ و اشہدو انی بریوں مما تشرکون اغویل یقیناً زا اللہ گواہ کوم تاسم گواہ شای یقیناً زا وزار امداغ شانا چھ تاسوی شریک و اللہ سرام من دونہی شدہ اللہ نصی واری فکی دونی جمیعن سم لا تنظروم تاثر طول شرولو کہ زمان پا کے طول لہو بہ مالا محلت مراکوئے انی توکلتو تو علی اللہ ربی وربکم یقیناً ماہ زانس پارلے پا اللہ اس زمان ربا استاث رب مام دتنسیت نش سر مگر اللہ حرانی کے دائر ٹی گلی لرام ان سرات مستقیم یقیناً زماک لگ دے بسید الاروان فین تو اللہ فقت ابلاکم اور سلطب نکتا سو مخلا ی سو نشتا سولتاؤ پھرالخلی ربی رکم رابلی زمارب کو سو ن سیوستیا کو سو اللہ تیزربی اللہ کل شین حفیظ یقیناً دم زمانہ ہر سیز بہ نسات نہ گون کے وہ لمجا امرنا نجینا ہود اور الذين امنوا ماء برحمت منا اگلے شرائع حکم دازاب زم بچ کموں گا ہود علیہ السلام آنسو خیمان راوڑ دا دامر گتیا کہ پر سبود رحمت خاص دوں گا من او صخنا و ن جا بسل مندی سخنا دیا انکارے کرنا فرمانی سوانو کر ارشو بری کا در سرکشنادی فیح دلانتیا نولی و پی بس پی دنیا کیملانت مت یدن کفرو ربر شین کفر کڑو دخ پلونا علا قوم خبر سے قوم ما من غیرون قوم بندگی خاص کے اللہ, زگنشت ساس و من الارض و فيها اللہ پیدا کریے اور بات کریے تعصب علم کا سمتو بوئی لئی نبخن داغن اور بھی اوبا سے بدر ان ربی قریب مجیب یقیناً لب زمانے اور دعاگانے قبل ان کے خالو یا صالحو قد کنت فینا قبل سال ہودک مرجون کبل ہاضام دال یخن ویت پی من کر آنک بندگی کوپ آئے تری کاچ مشرانو کرے وئن نا لکی دون آپ پشک دایا ملنا چیت گایت بلیشا شایا کونی نارا تو لا بھائی ندی و تانی محم اے قوم تاسو کرے کہ بخکار دلیل بانے دا طرف, طرف خاص رحمت میں بچ کی جانا زابنا کزد نہ فرمانی ہو کم تقسیمال چ خوراک اللہ پ مل گے امر سو دیس تکلیف کنی ابنی سی داسل راضا دے دنیا کروں فال تمتکڑا دیا سلام فیری والے بخل کر سرف در ویم زال کواد داط دروق کی نری ویلیشیم بچوں گ اللہ شرمند گئے صحتوں ظالمان وخل کل رائے کی شریم کالم دی سمود ربهم خبر برحول خبر سے اور یقیناً کالو سلام آل سلام پتا السلام علسلام ابراہیم السلام پتا سلیم سلامیم فمال نیسار نشو قرآہ اوڑو یو او سیریت گڑشے فلما رآہ ایدیاہم لا تسلو ایلیہ نکراہم ارکلش اولید ابراہیم لا سوندائی نور رسیدلہ خوراکتان و ناشنائے اگرلی واؤ جس منہم خیفاں زڑکی او ساتلہ ددین ایرام پردیش آتا خوشحال شام نو منگائے ہے افسوس بچے روڑم حالدا چز بڈم اور دا داخم رحمت اللہ علیکم البیت صفتن فلما ذہب عن و في قوم نہ ارگلی سے لاڈ ابراہیم علیہ السلام نے یراحم اور اگے اگتذہر نباث شوروں کو زمند ملائک و سلام بعد قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم الحلیم الاوا هم نيب یقینا ابراہیم علیہ السلام خامخاڑ صبر نا کو ذراجزی ان کے او اللہ تو اور گرز ان کے او یا ابراہیم ہزام ملائک ابراہیم مکوڑوں مضابن غیر مردود و مردو اور یقیناً تازاب سے نشی واپس کے رے بےستری کام سخت و قومه اليه و من قبل کان سیاد اور مکھ کی دری نادی بخول بد بد کارو نام کالیا قومی ہلا بناتی ہناتھم اے داستاسو زنانا بارا حلالین ولا مام شرمو میل منو ببارکی آئے سونی او سڑے کالو لو بنا کمیت نش دستا دار کے سہجت ولتا لو می کن تپوئے پایا مچوڑ ستا قدر سے دے یا ماں بنائی آسو ہاسلو لو کبیلی مضبوطی تام کالو یا لو تو انسول اور يصل ل ملائے کا بھی ٹکڑے دشپ کے لئے لم تک بری سا سو نہیں سوک ماں سی واسطا رکھ دین انقین یقین وخ مراب نی سبا وخا نیم لاندی وام ترنا جیلیم منظور اروری بان کا پر نہ مد نام مدنو لوت دا سلام پیمانی را نام قوم پور قوائے پیمان بین صاف بقیت اللہ خیر شوائبو سلا منتکما بھونا دے شوارا مجھ حکم در کی چپری تری کا شدم مشرانوں کے بندگی کو کول نلان تل حلیمشید یقیناً تو خام خاص صبر کے او خیار من كنتم علا علا من ربی اور آکڑی ماتا روزی خیستا مخالف گم ملا ما گمن ہوم ازنوارم مسا زونا ایشل ارشم کولو دای کارتام چمن کوم تاوس لراغنا ان نريد الا الاسلام صدا دو زنوارم مگر اسلام ساتو سمج واسم رسیم او ما توفیقی الا بالله نرے زما توفیق مگر ز الله کو مدد دے علیہ توکل تو الیہی انیم نو مہودین سیتا سندرام مخالفت دا دی خبری چو رسیتا استاذ آپ پشانت دائیم چو رسیتا لئے قوم دنو علیہ السلام یا قوم دا حود علیہ السلام یا قوم دا صالح علیہ وما قوم لوٹ منکم ببعید اندے قوم دا لوت علیہ السلام استاذ ونالرہ وستغفرو ربکم ثمتوبو علیہ ان ربی ودود باتو بیس بل یقین رب زما رحم کن کے رے خالو یا شوب مان کثیرمت نیگو خبر اوچتی وائم لڑا جمنا کن سادہ قبیلا منگ بت سنسار کر مان تال بیاضیران سے تخص منہ کم ربي بما اور محت قوم یخ نا پل گریم کان کوند پخل تریقا سو فتال می آتی ہے سو پتو ل چھ سوک دے شرازی آمان تازاب چھ شرمین دے کی اس سوک دے دروجن وارتقبو انی معاکم رقیب وانتظار کوئے خیناً زستاس کو و سلام انتظار کوئن کے ولما جا آمرنا نجینا شعیبا والذین آمنو ماہو برحمت مننا ارگل شرائے حکم تازاب زمون ش شوبلسلام سوشيمان را وړ اوذاه سرسلام ف رحمظم خت الذي نهظلم و الصح فاصوه في دیارهم جاسیمين او نی وظالمانو خلکو لرائ شغنا ص نشپی پپ کورنو کې پر مخې مر پرم قال لم يغ گویا کھی بائے گوریم الا بولی مدا خبر مدندر جگس ہلاک سمجھان و سننا موسا ویاتی ن مبین اور یقیناً لے گلے مونگا منسال سلام پک لیا سران سلام علا فرا مل بڑو امر فرا گلے داوت نہ ہی تابے داری اکڑا ریند دا فرون و مام امرو فراؤ نہ بھی رشید نہ دین د فراؤن ہدایت والا یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار زیبا دا فرعان دخبل قومنا دا قیامت پر مخک مخک نورو برسیہی لراورد جانمتا و بیسن ورد المورود عبد دیتا و گدر چورتل کے لانت ہمیشہ مرفود بخش دے سیتا اور قرآن خس ما کام حسین دائشتہ سوارے دل بازے دا خبروں دا کلنہوں بیانوں گا دیل را پتاوانے بازے دلے کلنہو لاردی ہو بازے دل دل, دل کریشی وما ظلمناہم ولیکن ظلمو انفسوں الظلم نو کرے منا پا دی لیکن ظلم کرو دی پا قلزانوں مدشا دیر ظلم دا ان کی یقینا نیول دا اللہ تعالیٰ درناکی و سقدیم بکشی دا دا دا دا آئے تو ٹول خلگ اور دادا سا شاہی کے بشا تلشی مقرر لگی تم یو میں آتے لا تک کل راشی دار خبر ون شکو لے سیو تن مگر دوگم فن شکوف ناک بد بخت داخلی کی بور تام دید پارا پدے نارویم فيها السماوات اللا اللا ما شاڑی ربست المایم یقیناً سا رب کئی ہاشواڑی سمتم نامی إِلَّا مَا اث نزم کخلا مشارا چانچ واڑیم عطان غیر مجلول دائیو بخشش مزدور دخیسان ختمی گا تو مکے گا تو پشکی, پشکی داغ نہ بندگی کئی دا مشرکان نایا بدھو نہیں لا کا مایا من قملوم دی بندگی نی مگر پائے طریقہ کتاب ففیم من موسی السلام ل کتاب تو اختلاب کڑے شو پائے کہ ولولا کلیمت سبقت کتابنا یادنا کلب کا ملن نا پائیں مل گئی خبردار فَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَو مَنْ تَعْبَ مَعَا كَوْلَا تَتْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا نُقْلَقْ شَبَدِين لَقَسًا شَتَعْدَ حُکَمْ كَرَشِرَ آسوک شاہی توبہ مکڑے لستا مرگلتیا کے او سرکشی مکویل دیدنا مککے گئے یقیناً اللہ باعملون شتاسوی قویل دن کے سانت چلے کنی سیتا ہی مینیا دون ساستان سی ویس مدد گار جا بتاؤ سر اس مدد ریم سیات یقیناً کار کئی بدم ذال کا ذکرا لاکریم دایا داشت دپا دا دیا دا داش لرم کو وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاسْتَمِرَّ كَمَا يَخِينُ اللَّهُ تَعَالَى نَمَرْبَاذِ أَجْرُ الْخَيْرِ لِأَنَّهُ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ في إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ نَجَّيْنَا مِنْهُمْ نُولِينَهُمْ ذَٰلِكَ قَوْمٌ نَجَّسْتَ عُصَارُهُمْ كَثِيرِينَ خاندان دا, دا چمنے کو مستی ورکے شیواد مجرمان رب قرآم کی پس پس ظلم زول خلق ولا مختلفین۔ خامی شبید اختلاف و تمت رب فیصلہ رب سام خام خا ڈ جہان بتاو نی و نو درسان اور اگلے تا تھا بڑی خبروں کے حق اور نصیحتوں راغلے او یاداش داش دے ظاہر دا ایمان والوں وکل الذین لا یؤمنون نعمل ولا مکانتکم نعملون او اک سان ذیمان رولی کار کو تاسو پخبل ترےغا یقینا مگم کار کوں کیو پخبل ترےغا وانتظرون انا منتظرون وانتظار کو ہے یقینن مگر انتظار کہ ان کی ہوں وللہ غیب السموات ولل ارخاص اللہ للعلیم دبطو سنون الاسمان دظمکی و الیہ یرجع الامر کلو اور خاصہ اور کہ ورگزیدی شی ٹولکارونا فعبدوه نو بندگی خاص کا خاص پاربو کافلائے ملون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلف الام تل کا آیا تل کتابل کتاب جو واضح بیان کہ ان کے حقوبات عربی اللہ الم تاکل یقیناظل کتاب قرآن دے مضمون والے دید برائ چیتا سو داخل نار والے نہ سببدری چویشورے منتا تے قرآن سبل کمر <خش> رائے تو ہم لی کم بخش پل پلارتا رائے مالی دلی جی خوب و و لی دلی ما تسجدہ کن کی ماتسی جگون کی ف کیلاروادا خوف تا پروست چلول بجور کی صاف پارکی سے چلو ان شیتان ل عدو یادوم زکاقین شیطان د انسان د پارا دشمن دے کار دشمن والا وہ کزالی کادیث ادا سے رقی بتا لسار بکی تا تاد مقصد خبروں متحل آپ بخبلان پتا ابھی کبل ابراہیم وی ساخ لگچی پورکڑ دان ساپ مشران سان مک ابراہیم علیہ السلام وی ساخ علیہ السلام یقین رفتال یقین سو سفر سر مودارکیم دیر دلی د تپسال خواگری زم گفلا ستو منگیو مضبوط سیتا دپارسو شتاو ددنا دونونا ددی نا موج نئے یو سف لرام والار دلرا پتھر اب ممی دلرا قَافِلِ قافلے والا کتاسو کریں کی پلارز سو جائبار نکے پونگ بانے پوبار د یوسف دل رخام خاد خیر خوا نو سلوان لہ لافون گے منصر سبام اب سری مان خوراک بہو کی اور یقیناً منگا دد خام خا حفاظت کون کیوں پالی لے پلار یقین خفقی مالر بوتل ساسو دد خلی دلر شرم ابتی نا سیلوس دلر شرم ہاتھ دارے چی تا کل یقیناً منگا دو او خا تلم یجعلوہم فی بل جب ارگل شری بوتا غلرام اور اتفاق کو شواشی آغل رام پتھروں د کمر کوئی کے لو نمر ہاضا نہی اُکڑا گتا ما خبر بکیتر پے کارونی تنی شیلی نوئی وجاؤب ناجدیلا <کون> پلتا ماں سوتن وقت کے جڑائے کو لمو یا پے خو منگا سب تخبل سامان سرام اخڑ لوکی اینت یتارکے پی اگر اروڑ دیپ کمیشیوسانی دروجنا آل سکمن فم امران لار ہوئے بلکہ خی سکڑے تا سنانس تا سنانس سنو سکارم فسبر جمیل نخار زما سبرے خی سبارم ول مستان عالامات اوخاصد اللہ نا مدد مختلشی برداشت دائ خبروں سے اخبل ابو روڑن کے ناویزان اخ ابو اخبل کوئی کوئیتام خوشالی راد غلام وٹو سات دی ہاغل راد پارد سامان تجارت و اللہ علی ممایا ملون ولہ پو پائے کاروں دی کئی سمنم بخسن او و شرو سمنیم بخش مدود اواغس یا خس گری آگل راپ پیسوں نم گڑوں روپئے لگے دشمار و کانوفی مزاح دین اودی پاک کے دبے رغبت وکلجیش مسرال اکیمی مولاگ چاغصو نم پریہ زدو سی دو نت امیدمل ب نفرا کی مکھن اور سرگیم وال پارا چمگا دل بعلیم ورکو دا حقیقت اور مقصد خبر و مخنون اللہ چلوڈیر دخل کو نا پوئی گینم بلگا شو آتے نا ہوما نزل موسنی اور کلشور سے دوسف ورکم وانتا اغلام فیصلے اور پوین ادا او سے بدلور کوں گا خیسکار کو ان کو تام اور راوت التی ہونا کڑا ددنا پٹا گئے حق زنان چر رائے پکور کے اوسے وغل قطل او بند نکلے دپسے ٹولی دروازے اور تے راشتا تم کا دو پنائی واڑم زپالا سرام انہو ربی احسن سو یقیناً غزما رب دے خیس سکڑے زمادوں سے دوزے انہو لا یفلح الظالمون یقیناً نشی کامیاب کے دے ظلم کا ان کی خلق ولقد ہم مطبئ او یقیناً پوخ قصد کو دی زنانا داغ درانی ولوم و ہم لولا عرآ برحان ربیم دبم کسکڑے دس دل پارا شیوڑ دد نواڑ گناٹ گنا من دن المخلصین یقین نو دے خاص بندگان شاخ ساتلی شی دام و سب کل باقت کمی سہو مندو بول ہوں آلفیا سال باب منڈکڑا دواڑوں دروازے تام نوش لو دے زان کمی را راد شاد نام او من ذو دو اڑو خاوندہ دے دروازے سلام قالت ما جزاء من اراد به اهل سوء الا ان يسجن عذاب اللیم او ال دخز خاوندہ نشہ سزا داغہ ششی غاری ساز کور والا سرزبط کارم مگر دا سزا شجیل دروازے ولشی یا عذاب در تے اور گلیشی نفسیموسلام دی زنانا مانا تلب کرے زمان پبار کی شاہدا شاہدم اور فیصل اکڑائے اور فیصلہ کہ ان کے خزنام إن كان قميس قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين كبير قميس يوسف شليد لشهيد محكي طرفنا ندع خزر اشتعاو يودع يوسفى لدروجن نيم وإن كان قميس قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين اکبد کمی دبرن قال ترف من دروئی ارکل چیلی ددائے دا کمی سایوسے دشار ترف طرفنام وی ویلا خا کن داست انکی دکن عظیم یقیناً ساس و مکرون آڈیلی پا مقابل دنار نوکیم یوسف آدیز عن حازا واستغفری لزمک اے یوسف آمک واروات دے خبرو دا ذکرنام و اے زمانا بخن وارا تخبر گناہ لرام انکی کنت من الخاترین یقیناً تید خطا کارنا وقال نصوتم فی المدینة مرات العزیزی ترائد و فتاها عن نفس اوئر سڑیر زنانو بائی خاض مصر کے چخزاد عزیز مصر گوختنکی دخبل زوان دخبل غلامنا فبعاد نفس دا کے یقین پٹکڑے فلم ارسل ہند مت ارکل <سؤال> چی دے اور کل شیو رائی تان دلی گل پائی بسیم دے داری د پاراو مجھ واحدت پاکل واحد واحد ہری ویت داری نا چاڑ ہرجال روزای سپدیتا زخمی کردی لاسو نخل واشیلہ ہی مہاداشر لا لا ناو بندا زائ لا ملکی مگر ملک ریزا کا تاسو تاست ہائے چتا سوزم علامت کولم دعا پبارکے <تصفح> ولقد راوتو عن نفسی فساسم یقیناً ماں گوختنا کریدنا ددد نصف بارکے خودزان دیر بچ ساتھ لے ولئن لم يفعل ما آمورو لیس جنن و لیکون من صاغرین وکرین کا کار چیزو تا حکم کوم خامخاب جیل تو آماحنی یا ربام د جیل ماتے دا کارنا چی بلی ماں ز نائے کارتا نا درم وشم دیتا نشمب جا فا بل ربرفانب لاتا د ربد نوڑ مدئی مکرولہ سمیاشی تپسائری نیت پاکی را چ خامدیل گر ویخل فتح داغ پہ جیت نکران کام رام یو یقین زینم زان پکوب کیشن چوڑوں شرابل لرام خوبکیم چپور تکم سرد پاس ڈوڑ ماران خبر راکم من تا یقینا انو منہ تعالی را دخاستگار کوم گان قال لا یاتیکما طعام تظنانه الا نبات کوما بتایلی قبل ان یاتیکما او اہل یوسف نب راضی تاسو سخوراک چدر کیدی شی د خوراک دباران مگر خبر بکم ز تاسو دای په حقیقت محک دات لائے نام زال کو سوئنداج ناچیل ماکڑی ترق تو ملت قو ملا من بل بل آخر کا یقین زجوا ددیم دا قوم نام چیمان دا دا باللہ من شیم نری جائز منگل رام تشری کو گھنو اللہ تعالیٰ سرائز شیم ذالک من فضل اللہ علینا وعلن الناس دادا شرک نہ بچ کے ذل دالا فضل لیپ منگاو پنر خلقوں ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن دیر خلق داللہ تعالیٰ سان منیم یا صاحب ارباب متفرقون ام اللہ الواحد اید جیل آیا خدایاں جدا جدا کار غوری دار کنا اللہ تعالی چیو دے زور دےم تا بھون میندی آبا تاسو بندگی نئے دان سیو مگر دائ نمو یخری تاسوا نموناسو مشران الله اللہ من سلطان نہ نازل کے اللہ تعالیٰ دائی بند گیا بانے اس دلیل ان الحکم اللہ ندے اختیار تو مگر خاص امر اللہ تاب اللہ بندگی بند کو مگر, بند مگر خاص دا مضبولا اکثر نا سال کوندے دے بشیم نیباخل مالک ترابر ہر شاپ نیو پان سکڑیشی نیبا مارکان دد ترنازی فی تفتی فیصلکڑ شائے خبریں تاسائ پارکی مان تپوسک انہ یقین شرے ببش کی رائے دوارو نام یاد کا زمادہ حال و زمادہ خبر اخبل مالک سرام فانسا شیتان و ذکر ربی فل سف سجنی نیر قدائے مردی نہ شیتان یا داش ورکب المالک تان نی سارش یوسف کی کیوسو کالام وہ کال انی وی سبع بقرات بکرات یا سبع سب نے جافل بادشاہ زمانے یقینا <تصفح> زینم پخوب کے وہ واگان سروے چخریاغ لاوٹ سبا سم بلا تین خدرے ہوں اخریا وساد او اگیشن یافتونی یا فی رویا یا ان کن تم لے رویا تاب اے دے مجلس زمان حکمرہ کے مالا پوار خوب زماں کے کتاسو تو خوب ان کو ع غاس احلام دا خوگر وړ خوب نري وما نحن بطاو الاحلام بعامين ان ي بط د دا س خوبو با سلم لر ک وقال الذي نج وما وڪب د او داغ سرري چې ب دا دووط ایاشوت یوسف انا انابی ہو کم فارسلون زبا خبر درکم لے گئے یوسف صدی کو خبر راہ مونتا پار دانو سربو کے یا کل ہن سب نے جا چائے لڑا گانے ٹپے سب سم بلا تین خود رہے ہوں اخرا وے ساتھ اپ بار دو و گشنوں کے انگیوچ لالا سے داد پاراش وپس لڑ خئی پوی پتا دل ہواؤ ن سبسی نا کرا سو کامسم فرولی کلیل مما کم نہ شلو کے تاسون نپری دا اے لرا پخلو واگو کے مگرلگ دائیں نشتاسو تنے خراق کوے سمیاتی مم بعد ذالک صبرن شدا دحیا کنما قدمتم لہن بیا وراشی پست د ایو کارونا او کلونا سخ خریبا اشتاسو دی لمح کے کہ اللہ قلی لم سرون ماسواد لگ داغ نہ چاسو پچ ساتے کرتی کا سو آسرون گا براشی پس دری نوکال دفراخیم پائے کے با باران نوکڑی شی بخل او پائے کے بری نہ چوڑی اخبلی میں ویم بالس راغد تقاصد دوڑتی واپس لار شخل مالک تام تپو سے زنانوں چاہیے زخمی کرو ان یقین عالم نے عالما خطب کن ازرا تن یوسفان بادشاہ زنان اام سوحال، سو نفس کے قلنا للہ من سوم دا خاص اللہ علیہ درام مونگا خبر دیس یوسفان حالتم رات العزيز الان حس حصل الحق ونراهته والنفس هو الخذ عزيز مصر هو صخ قرش هو حق ما غختن كلو داغنا داغ النفس المبارك وانه لمن الصادقين ايقين يوسف خام خادرشتينون وخنه دا اقرار دلی دلی پتو لگی یوسف تایا خاون زما تا چانے لا خام دل خائنی اور یقین اللہ تعالیٰ نہ کامیابی مقرد خیانت کروم